رحمان وہ از کال ربوکل ملاکتی اور جب کہا تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ اس کائنات میں اس کی تخلیق سے پہلے کا ایک واقعہ ہے یعنی زمین بن گئی آسمان بن گئے یہ چیزیں ہو گئیں اور اس کائنات میں جو انسان نے آنا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس واقعے کو تو رات میں بھی آیا ہے اور انہوں نے وہاں بھی ذکر کیا ہے اور اللہ تعالی نے یہاں بھی تذکرہ اس کا کیا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے اور قرآن پاک میں یہ واقعہ تقریبا سات مقامات پر آیا ہے کہیں تفصیل سے ذکر کیا ہے کہیں اللہ تعالی نے اجمال سے ذکر کیا ہے اور سات مقامات پہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ہر جگہ پہ نئی سے نئی باتیں ارشاد ہوا کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے یہ کہا اس دنیا میں کتنی مخلوق انسان سے پہلے گزری ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تاریخ میں مورخین نے چیزیں لکھی ہیں لیکن مورخین کی باتیں بھی بس ایسے ہی ہیں انسانوں سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں حتمی اور قطعی تاریخ ہمیں حاصل نہیں حتا کہ انسانیت کی بھی پوری تاریخ قطعی اور حتمی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں مورخین اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے کہ یہاں پر سب سے پہلے ایک قوم آباد تھی اور اس کو ہند کہتے تھے پھر وہ کہتے ہیں کہ مدتوں وہ رہی اور اس کے بعد بن ایک قوم آ گئی اور ان میں وہ اسی طرح تھیں جیسے کہ ہوا ہے نظر نہیں آ سکتی تھی ہمیں مگر وہ کوئی مخلوق تھی جیسے جن ہیں اور کہتے ہیں پھر خالصتا جو روح اور ہوا اور یہ چیزیں ان سے تھوڑی سی مادے کی آمیزش ہوئی میٹر ان چیزوں کے ساتھ جب ملا تو پھر جن آگئے اور جن جو تھے وہ پیدا ہوئے ہیں آگ کے شعلے سے قرآن پاک میں بھی آیا لو جو ہے شولا جو ہے اس سے آگ سے اللہ نے انہیں پیدا کیا چوتھی مخلوق جو پیدا ہوئی وہ تھے فرشتے اور جنات کی تخلیق تو تھی تھی اور فرشتے اللہ تعالی نے بہت پہلے پیدا کیے حضرت آدم علیہ السلات والسلام کیا اس سے بھی کہیں پہلے فرشتے پیدا کیے حتیٰ کے بعض آپ اس طرف گئے ہیں کہ سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ فرشتے تھے اور اس پر انہوں نے تفصیل سے بھی بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے اس دنیا میں جو پیدا کی وہ کیا تھی اور کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اب اللہ القلم سب سے پہلی چیز جو اس کائنات میں پیدا کی گئی وہ قلم تھا اور اللہ کا اعلی نے فرمایا ہے کہ تیرے پروردگار نے پانی کو پیدا کیا وکان عرش ہو الما اور اللہ کا عرش اس وقت پانی پر تھا اب پانی خود کیا چیز تھی بارہویں پارے میں آئی ہیں یہ چیزیں اور چھٹے پارے میں بھی یہ جتنی بھی بحث ہے اس میں ایک بات آپ سے ایس کر دیں کہ عقائد کی کتابوں میں حدیث میں تفسیر میں کہ سب سے پہلے پیدا کیا چیز کی گئی محدسین نے اور فکاہ نے یہ بحث نہیں کی جہاں بھی اول کی بات آئی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی ان لوگوں نے یہ بحث نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا تو ان کا بحث نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چیز نہیں تھی بخاری کی شرح میں حافظ حجر رحمت اللہ علیہ نے اس پر بحث کی ہے اور بخاری کی شرح میں علامہ عینی رحمت اللہ نے بحث کی ہے لیکن وہ یہ کہہ کر گزر گئے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا گیا جہاں تک اس کا تعلق ہے اس کے لیے دلیل چاہیے قطعی دلیل کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اس کی کوئی دلیل ہے نہیں متقدمین یہی لکھتے رہے کہ مصنف عبد الرزاق میں جو محدث تھے عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے مصنف عبد الرزاق جب چھپ کر آئی ہے بارہ جلدوں میں اب تو ایک ایک جلد ایک ایک صفحہ دیکھ لیا گیا کہیں یہ روایت نہیں پرانے لوگوں نے جس نے حوالہ دیا ہے کہ مصنف عبد الرزاق میں آئی ہے ان کے زمانے میں اگر آئی ہوگی تو آئی ہوگی باقی اب جو عبد الرزاق ہے اس میں کچھ نہیں ہے ایسی بات ہے ہی اور محدسین میں یہ باتیں بارہا ہو جاتی ہیں کہ وہ حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں کتاب میں ایسی حدیث ہے اور لکھ دیتے ہیں اور جب تحقیق کرو تو کئی مرتبہ وہ حدیث نہیں ملتی کیونکہ کتاب کا نام کبھی غلط ہو جاتا ہے کبھی ذہن میں کچھ ہوتا ہے آدمی کچھ کہہ دیتا ہے کچھ لکھ دیتا ہے ایسی چیز ہے نہیں اس لیے اس کا ثبوت حدیث سے دینا کہ آنر صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے پہلے پیدا کیا گیا بہت مشکل ہے اس کا کوئی ثبوت حدیث میں آتا نہیں جو روایات ہیں وہ اس درجے کی نہیں ہے کہ اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے تو اس سے مراد کیا ہے حصی نور تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کس چیز سے کی گئی جیسے کہ ساری بنی آدم اور امبیا علیہ صلاۃ والسلام سعیدنا آدم علیہ صلاۃ وسلام مٹی سے پیدا کیے گئے تو آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق بھی مٹی سے ہوئی تھی یا نور سے ہوئی تھی سوال یہ ہے اگر یہ کہا جائے کہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے تھے اور مٹی سے نہیں تھے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ہی آج تک کوئی اس بات کا اس طرح سے قائل ہوا ہے کہ حصی طور پہ نور تھے بلکہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے الگ کیا گیا تھا بہت بڑی بات ہے یہ نہیں کہنا چاہیے اس لیے کیا لیا زب اللہ اس کے عقیدے پہ زد جا کر پڑتی ہے کہ اللہ کا نور کبھی جسم کی صورت میں خدا زمین پہ آیا ہے یہ بہت بڑی بات اسی لیے محققین نے اس بات کی جہاں بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات میں کیا چیز سب سے پہلے, پہلے پیدا کی گئی تو وہ ذکر ہی نہیں کرتے نور کا ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ مجھے اس وقت نبوت دی گئی جب حضط آدم علیہ سلاۃ والسلام مٹی اور پانی میں تھے تو اس سے بعض ذرات نے استدلال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں روح مبارکہ سب سے پہلے پیدا کی گئی ہوگی لیکن اس سے زیادہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور تھا اگر یوں ہوتا تو سادات جتنے ہیں یہ نسل انسانی کہاں سے چلتی اسی لیے محققین نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے اور اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ حدیث اپنے ظاہر کے معنی کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور سے الگ کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر حدیث کو ظاہر کے معنی میں ہی سمجھا جائے تو یہ کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کیونکہ اللہ کا نور ایسا تو نہیں ہے جو مخلوق بن جائے ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی شکل صورت ہو گئی اللہ بہرحال اللہ ہے اور اس کی مخلوق اس کی مخلوق ہے تو جب وہ بحث کرتے ہیں اس پہ کہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی تو وہ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا کیا سوال میں کہ حضرت ہو تھا کیا وہ بعد میں بات آتی. بات آتی تو یہ تھا خلاصہ اس ساری گفتگو کا آپ نے اس کی تفصیل سننی ہو تو الفرقان ایک پروگرام ہے جب اس میں یہ آیات آئی تھی تو اس میں ہم نے لمبی تفصیلی بحث اس میں کی ہے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا نور ہونا اس میں کسی قسم کا کوئی شک شب و شبہ نہیں بلکہ جو ان کو ہدایت کا نور نہ مانے وہ تو گمراہ ہو جائے گا ان سے زیادہ ہدایت کس کے پاس تھی اور ان سے زیادہ ہدایت اللہ نے کس کو دی تھی انہی کے ذریعے اللہ نے ہدایت دی انہی کے ذریعے اللہ نے اپنے تک پہنچنے کی راہ کھولی تو سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی کیا تھا پانی تھا قلم تھا اس میں بہت کچھ بحث ہوئی ہے مفسرین نے اور البتہ حزب آدم علیہ السلط کو ان سب چیزوں کے بعد پیدا کیا گیا اور مٹی سے اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا دنیا میں کہ مٹی اٹھا لاؤ اور جگہ جگہ سے مٹی لی گئی اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی نسل اپنے باپ کے جسم کے جس حصے پر گئی ہے اس کی رنگت ویسے ہی ہو گئی اور اس مٹی سے سیدنا آدم علیہ سلاۃسلام کی تخلیق ہوئی اور اللہ کا نے فرمایا اس تخلیق کے بعد تمہارے پروردگار نے ان سے کہا فرشتوں سے تو فرشتے اس کا مطلب ہے کہ انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور اللہ کا عرش بھی تھا اور اللہ نے فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر تھا اور اللہ ہی نے فرمایا کہ اس کے فرشتے آٹھ ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں یستغفرون لمن بنفی الارض اور وہ اللہ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ زمین میں تیرے بندے جو تیرے دین پر عمل کر رہے ہیں اللہ ان کے خطاؤں کو معاف کرتا رہے تو یہ سارے فرشتے تھے اور اللہ نے اس کے بعد تخلیق کی اور یہ فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ انی جائلن فی الع خلیفہ کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں خلیفہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا اور ایک کے بعد ایک آتا رہے گا اور اللہ کا نے نائب جو اپنا بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب ایک آدمی کوئی مخلوق ایسی پیدا کریں گے جس پہ ہماری صفات ہوں گی اللہ کی بہت سی صفات انسانوں میں ہیں اور انسان کو وہیں سے ملی ہیں اللہ ہی نے اس کو سماعت دی ہے اللہ ہی نے اس کو وسارت دی ہے اللہ کا اعلیٰ نے ہی اس کو علم دیا ہے زندگی دی ہے یہ سب کی سب چیزیں تو یہ کائنات میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کے سامنے یہ بات جب آئی کالو وہ کہنے لگے اطاج رالو کیا اللہ آپ اس میں پیدا کریں گے بھیجیں گے میں یف صدو جو اس میں فساد کرے گا وہ الدماء دما اور وہ کیا کریں گے خون بہائیں گے دماغ جو ہے دم کی جمع اور دم کہتے ہیں خون کو اور صفاق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے صفاق کہتے ہیں اس انسان کو یا اس چیز کو جو خاص طور پہ خون بہائے تو انہوں نے کہا کہ پر ادار یہ جو خلیفہ ہوں گے یہ تو زمین میں صاف فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے اپنی خدمات پیش کی اعتراض نہیں کیا اس لیے کہ فرشتوں کے لیے اعتراض کرنا ثابت بھی نہیں ہو سکتا اور تعلی شانو کے سامنے فرشتے کی کیا مجال ہے جو بولے وہ اس کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے کہے کے مطابق کام کرتی ہے اس لیے اعتراض کی بات نہیں فرشتوں کو پتہ کیسے چلا کہ کی یہ زمین میں جا کے فساد کریں گے اور خون بہائیں گے سب چیزیں مفسرین نے جو لکھی ہیں قیاس پر مشتمل ہیں کوئی چیز حتمی اور قطعی نہیں کہی جا سکتی بعض حضرات نے کہا ہے کہ فرشتوں کو جو تقدیر لکھی گئی وہ جب پتا چلی تو انہوں نے تقدیر کو دیکھا کہ انسان تو یہ یہ حرکتیں بھی کریں گے اس لیے بتایا گیا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھ اور قلم نے کہا پر دیگار کیا لکھوں تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی تقدیر لکھ اور پھر قلم نے لکھنا شروع کیا اور دوسری رائے انہوں نے یہ دی ہے کہ فرشتوں کو اس طرح پتا چلا کہ انسان سے پہلے جو یہ مخلوق آباد تھی جنات تھے اور تھے یہ آپس میں لڑتے تھے اور انہوں نے خون بہایا جنات نے ایک دوسرے کو قتل کیا بڑے وسیع پیمانے پر اس دنیا میں قتل و غارت کری ہوئی اور فرشتوں نے یہ دیکھا کہ ان اس مخلوق نے کتنا خدا کو ناراض کیا ہے جنات نے تو وہ سمجھ گئے کہ اب جو نئے آئیں گے یہ بھی کچھ ان سے مختلف نہیں ہوں گے یہ بھی ایسی حرکتیں کریں گے تو انہوں نے کہا پردگار ہم کس دن کے لیے ہیں بنا سب ہم دے اللہ ہم آپ کی تصویر بیان کرتے ہیں ہم کے ساتھ قدس الک اور اللہ ہم آپ کی تقدیس پاکیزگی بیان کرتے اعتراض نہیں اپنی خدمات پیش کی کہ سرکار عالی میں جناب میں جو بھی کام ہو ہم کرنے کے لیے حاضر ہیں اب ایک اور مخلوق اب پیدا کریں گے وہ خون بہائیں فساد کریں اور ایسی چیز پیش آ جائے ہم جو حاضر ہیں ہم کس دن کے لیے اور بات انہوں نے کی کہ اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو تسبیح کا مطلب سبباہ کا مطلب تیرنا بھی آتا ہے اور سبباہ کا مطلب بچھ جانا کہ ہم بچے ہوئے ہیں آپ کی اطاعت میں ہم بالکل مٹے ہوئے ہیں آپ کی آپ کی عبادت میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ عسم فرمایا جب میں راج میں گیا تو آسمان پر چار انگلیوں کے برابر ارشاد فرمایا جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو تو انہوں نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کو ملا کر نصب ہو حمد کا ہم تسبیح کے ساتھ کیا کرتے ہیں حمد بھی ملاتے ہیں تسبیح تحمید اور تقدیس تین لفظ استعمال کیے ہیں تینوں میں فرق ہے تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات پاک سے اس کی ذات ویسے بھی پاک ہے سبحان تعلیٰ اماشرکون ام اللہ نے کہا ہے پاک ہے اللہ کی ذات ہر اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں سبحان تعلیٰ اما یقول الظالمون عالب ون ایک جگہ ایک شاد فرمایا ہے کہ جو کچھ ظالم بکتے ہیں اپنے منہ سے شرک کے کلمات اللہ کی ذات اس سے کہیں بلند و بالا ہے وہ کلمات جن میں نفی آتی ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی عیب کو دور کرنا یہ کہلاتی ہے تسبیح اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا اعلی نے اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیے خدا کا کوئی ساجہ نہیں ہے یہ جتنی چیزیں نفی کی ہیں نا یہ ہے تسبیح اثبات کرنا اللہ کی ذات پاک میں اثبات کا مطلب اس کی پازیٹو سائڈ بیان کرنا اس کی خوبیاں یہ ہے ہم کہ اللہ کو اللہ اللہ کا علم ساری کائنات پہ حاوی اللہ کا اعلی عبادت کے لائق ہے اور اللہ کا کی قدرت سب پہ ہے یہ اس قسم کے جملے جن میں پازیٹو سائڈ ہے یہ ہے خدا کی حمد اور حمد اور تصبیح دونوں کو ملا کر بیان کرنا یہ ہے تقدیس اللہ کی پاکیزگی بولنا اللہ کی پاکی مراد مراد تو انہوں نے کہا نہ سب حمد کا ون وقل اور اللہ ہم بولتے ہیں آپ کی تصویر تحمید اور اللہ آپ کی تقدیس ہم ہم اس کو کہتے ہیں تو بردگار اس انسان یہ جو خلیفہ بن رہا ہے یہ تو ایسی ایسی حرکتیں کرے تصبی اور حمد کو انہوں نے کہا دیکھیے کہ نصبی کا ہم آپ کی تصبیح اور ہم دونوں ملا کر بیان کرتے ہیں یہ ہے سبحان اللہ وبدی یہ جو جملہ ہے نا یہ ہے تصبیح اور حمد کو ملا کر بولے نا سبحان اللہ و بحمدی اللہ کے لیے تسبی ہے حمد کے ساتھ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جملے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے آسان ہیں اور اللہ کے یہاں تول میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں اور یہ اشار فرمایا سبحان اللہ وبی ہمدئی سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری جہاں ختم ہوتی ہے نا یہ آخری حدیث ہے اس کی کہ اللہ کو یہ دو جملے بڑے پسند ہیں ایک سبحان اللہ وبی ہمدئی اور ایک سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کی تصویر کو حمد کے ساتھ ملا کر پڑھنا رزق میں بڑا فائدہ دیتا ہے جن لوگوں کو رزق کی تنگی ہو جائے نا اور لے آف ہو جائے جاب اور ایسی چیزیں پیش آ جائیں کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے یہ چیز فرشتوں کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کی ہے امت کو کہ اسے پڑھا کرو حدیث میں آتا ہے سو مرتبہ صبح پڑے اور سو مرتبہ شام کو پڑھے اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں اتنے عمدہ اعمال لے کے حاضر ہوگا وہ کہ اس جیسا آدمی کو یہی عبادت کرتا ہوگا تو اسی کے عمل اتنے اچھے ہوں گے وغیرہ اس سے نہیں بڑھ سکتا رزق کو اللہ سے حاصل کرنے میں ایک اس چیز کو اور ایک چاشت کی جو نماز ہے نا اس کو بڑا دخل ہے یہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے آتے ہیں آدمی پہ حالات ہر ایک پہ آ جاتے ہیں تنگی ہو جاتی ہے قرض کا غلبہ ہو جاتا ہے عصر کی نماز کے بعد سبحان اللہ وب ہمدہ صبح اللہ العظیم اور فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے پابندی سے جتنا بھی پڑھ سکے حالات بہت جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار ہم تیری تصویر بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ من منقدس لک اور اللہ تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں کالا اللہ کا نے فرمایا دو جواب اللہ نے دیے پہلا جواب یہ دیا ہے کہ انی عالموں کہ میں جانتا ہوں مالا تالمون جو تم نہیں جانتے یہ ہے بادشاہوں والا جواب شہنشاہوں شہنشاہ کی بات انہوں نے عرض کیا کہ یہ یہ چیزیں کالا مالا تالم فرمایا ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے بس جیسا چاہے جواب دے حض موسا سلط وسلام سے ایک بات پوچھی اور کا ماتل کا بھی یمی کا یا موسا یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے اتنا لمبا جواب دیا ان کا یا فائی اللہ یہ میری لاٹھی ہے اہوش بیا اللہ غن اس سے میں بکریوں کے لیے بکریوں کو چراتا ہوں اور اللہ اس سے پتے جھاڑ لیتا ہوں اور یہ خدایا ولی فیحا ماربو خرا اور بھی بڑے سارے کام ہیں اس داخی کے ذریعے یعنی آگے اور بھی پوچھیں محبت ہے نا تعلق ہے تو تعلق کی وجہ سے لمبا جواب یہاں پر دیکھو فرشتوں نے جب کچھ کہا تو فرمایا انی عالم و مالا تعلم ہم وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے یہ تو تھا حاکمانہ جواب شہنشاہ کی بات اور آگے حکیمانہ جواب دیے وہاں پہ فرمایا کہ جو, جو تم کہہ رہے تھے نا یہ اس, اس وجہ سے ہم نے پیدا کرنا تھا